رسول بعد میں سائل مسل اسلام کے ساتھ پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے غیر کے روزی کا بندوبست کیا ہوا تھا من و سلوا اتر رہا ہے بارہ چشموں سے پانی فوٹ رہا ہے اور ابر کا سایہ کھانے پینے کا ساری چیزوں کا بندوبست موسم اتنا فشگوار ہوا ہوا کہ گرمی نہ برداشت ہو تبر کا سایہ ہو جائے من کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو ترشی ملی ہوئی میٹھی موسم اوٹتے تھے وہ پتھروں پر اور درختوں کے پتوں پر اور سبزیوں پر زمین ان کو خوش کرتے کر اتنے بٹے راتے تھے کہ ان کو پکڑے اور بھونیں اور کھائیں بیلنس ڈائٹ کا بندوبست ہو منسی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی تر زمین میں موجود ہو ساری چیزیں آواز آ رہی ہے آپ کو جی یا؟ یا خدا چل رہا ہوں سب آواز آ رہی خدا رات لوگوں نے رات کو آواز نے کیا مطالبہ کیا جی کالو یا موسا نقص براہد فط مجھ لرد وقت وفو ما وادث کھانے پر خبر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کرو کیا ہمارے لیے زمین سے نگار ہے بکلے ہا وق آئی ککڑی ساگ اور مسور اور لہسن پیاز جی؟ یہ چیزیں ہوں تو اب ہم تک آ گئے کھانے سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کالا تخت بل لگی وندنا بل لگی وہ تم گٹیا چیز کو بہتر چیز کے مقابلے میں وہ ترجیح دیتے ہو تو چلو تو چلے جو, جو آگے بستی ہے اس میں جا کر وہ کرو زراعت کرو تو یہ مطالبہ نے کیوں کیا تھا ہاں جی ڈاکٹر سیار سر یہ مطالبہ کیوں کیا تھا ہاں یہ جو ضرورت تھا تقوہ اور پرہدگاری والی روزی جو ہوتی ہے اس میں گناہوں سے پرہیز ضروری ہوتا ہے اور خاص طور سے جو توحیر وتوکل والا شوب آئے توہیر اتوکل میں نقص نہیں آنے دینا ہوتا اور باقی گناہوں سے بھی پرہیز کرنی ہوتی اگر یہ شرط پوری نہیں کی جائے تو روزی بند ہو جاتی ہے تو لہذا یہ تنگ آئے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے منو سلوا تو مل رہا ہے لیکن اس اتنی پارزگاری پابندی کون کرے ذرا گڑبڑ ہوتی ہے تو بس مسلب تو آزادی چاہتے تھے گناہوں کی گناہوں کی آزادی چاہتے تھے سن انہتر ستر میں جن دنوں یہاں پر کمزم کی بڑی لگا تھی آپ لوگوں کو یاد نہیں آپ چھوٹے ہوں گے اس وقت پاکستان کو بالکل لے رہے تھے آپ سے کم مشرقی پاکستان اتنا کام کر لیا تھا کہ جو پیرسری کی مسئلے تھی ان کو سارے لگ گئے تھے بند ہو گئی اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبا برملا کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے کمیونزم کے حق میں اور اسلام کے خلاف اور اس میں بلوچستان میں جنرل شروف کی کارکردگی میں روس سے نشر جو ہے وہ کر لیا تھا ملزم کر لیا تھا اور اس راستے سے کراچی کی بندرگاہ کھلے رہے تھے اور پختونستان کے اسٹنڈ کو چلا کر یہاں پر لوگوں کو اس بار پر تیار کیا ہوا تھا کہ وہ پختونستان اور پختونخوا اس بات کے نعرے لگا رہے اور پاکستان کی فوج کو پورا ماحول کے طور پر لڑنا پڑ رہا تھا بلوچستان میں اس حالات کو بچانے کے لیے لوگوں کو یاد نہیں بہت سخت وقت اس میں مشرقی پاکستان میں تبدیل والے حضرات نے چوکوں میں سیاسی پارٹیوں کی طرح اجتماعات کر کے تقریریں کی اور ڈاکہ میں اجتماع کیا تو ڈھاکہ کے طلبا کو ایک کو خاص طور سے بلا کر لے کر آئے نہیں کہا کہ صرف رات کھانے کے لیے ہمارے, ہمارے کھانے پر آ کر بیٹھتے تو طلبا اگر کھانے پر بیٹھے کہتے جب آ کر بیٹھے تو انہوں کہ ہم ابھی ان کے استحصال کو بتاتے ہیں کلسلہ استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا اور ان کا کہتے جب کھانے پر بیٹھے تو ان کے خیال ہے جو کھانے پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے جو خدمت پر کھڑے ہیں یہ مزدور نوکر کسان لوگ کے گے ان کے یہ تعارف کر رہے تھے جی خدمت کر رہے کون کا یہ چیف انجینئر ہے یہ فرانا ڈاکٹر ہے یہ فراہ تو انہوں نے کھانے پر جب بیٹھے ہوئے نے کہا آپ کیا کرتے ہیں ان سے کہا میں تو کچھ بھی نہیں سکتا ہوں میں نے زندگی وقت کی ہوئی ہے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بے روزگار آدمی ہوں جب انہوں نے کھانا کھایا کھانے کھانے کے بعد ان سے بات کی وہ تین دن کے لیے تیار ہو گئے جب تین دن کے لیے تیار ہو گئے تو وہ تو قربانی والے لڑکے تھے قربان کر کے سبزیڈی لانا چاہتے تھے تین دنوں نے لگایا نہ چار مہینے کرویو کو کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کی ساری درخت لوٹ کر مغرب پاکستان کو بنایا ہے ان کی جماعت کراچی تا پشاور چلائی تاکہ سارے ہلاکت کی آنکھوں سے بیچیں دسمبر کا مہینہ تھا پشاور وہ پہنچے اور لڑکے ایسے لڑکے سے بیان کرایا گیا جس کی عمر اٹھارہ انیس سال وہ گئے جب بیان کیا تو اس کے بعد حضرت بران اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالبے کے لیے کھڑے ہوئے اور نکاح اس لڑکے نے آج محمد القاسم کی یاد کو تازہ کر لیا ایسا کرانا اور یہاں انہوں نے کہا کہ اب اب ملا کہ آپ پورے کلاسوں کو چھوڑ کر آ جائیں اور پورے ملک کے کالجوں میں کام کرنا تو میں تین مارچ کو کلاسیں چھوڑ کر گیا اور انتیس مارچ کو واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں کا مدست ابا کام کر رہے ہیں ان سے الجھیں تو تو میں کر دلائل دین کے ساتھ کے دلائل کو توڑیں تو, تو میں کریں اور صفائی کے حالات اگر آتے تو کریں خیر ہم نے شروع کیا یہ جی ایوب میڈیکل کالج اور یہ مردانا حیدرآباد کے کالج مردان کے کالج کھانے کالج بھی میں پوری بس بھر گا الہ کی لے کر گیا اور اس میں لاہور کے کالج کنگریوڑ میڈیکل کالج میں دلائل میں باقی تو میں کرنے کی اب بتائی مقامی تبدیلی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آج میں اصولوں کو نہیں جانتا جو آیا ہوا ہے کام کرنے کے میں نے کہا فکر آپ پریشان نہ ہو آپ سب پر اصول آئے ہوئے ہیں میں ان پر چل رہا ہوں تر گئے تھے اب کام کر رہے ہیں آپ فکر دیکھ سال علم تھا میڈیکل کا سخت کمسٹ ہوا ہوا تھا اس کے ساتھ جب میں نے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا بالکل اس کو مسق کیا گیا ہے لیکن آخر میں اس میں ایک غیرت کی رگ باقی ہے تو اس پر میں نسٹر لگا کر اس سے بات کرتا ہوں نسچر لگانا کسے کہتے ہیں جی یہ برفودار بتائے رشکت لگانا کیسے کہتے ہیں رشکت لگانے کا کیا مطلب ہے ہاں جی دوسرا بار سردا بتایا جی یہ ہاں جی جب اتنی اردو بنا آتی ہو کیسر صاحب تو آپ کیا کریں گے میں بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں وہاں پر ہمارے آزاد بیان کرنے کیسے جوش و خروش کے ساتھ تس رات کے آ رہے تھے سمجھ پہ آگے معاشرے میں مستر کہتے کیسے ہیں کہ جی دوسرے ساتھ ہی بتایا جی پرانے میں پرانے زمانے میں سرجری جیسے نئی کرتے تھے نا. نا جی تو ان کے پاس ہے اتنا لوہے کی چیزوں تھی بہت تیز ہوتی تھی جہاں پر پیپ پکڑا ہوتی ہے اس میں سے مرد ہوتے تھے اور پیپ نکلتی اس کو, کو نشر لگانا کہتے ہیں جی؟ تو میرا خیال ہوا کہ اس کی ایک گیرت کی رگ باقی ہے اس پر نشتر لگاتے ہیں میں نے کہا آپ جو ہے تو میں نے کہا آپ سائنٹفک کمسٹ ہیں کہ آپ سوشل کمسٹ ہیں پتہ ہی اس کو کھویا کہ اس میں آئے ہوئے تھا تو شاید اسے کہ سائنٹفک سوشل کمسٹ تو سائنٹفک کمزم جو ہے وہ بہت ماں بہن بیٹی کی کوئی تبدیل نہیں ہے میل پارٹنر فیمل پارٹنر میں نے کہا سو ایپ والے بنے تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں بہن بیٹی سب کو جو ہے تو صرف فیمل پارٹنر ہے مسٹ so, گو ہیڈ ٹو فرٹیلائز یور مدر سسٹر حاجی اور یور ڈاکٹر اینی باڈی آف یو تو آس کو جو غصہ آیا تھا تو اس پہ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہا تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو آپ کے پلاسمی کو بیان کر رہا ہوں آدمی کو بڑا غصہ ہے ایسا ہو. تو کہا کہ اس چیز کو تو میں اسکولیٹ کرنا چاہتا ہوں تھا سیکھ رہا ہوں کھائے کھائے کھائے میں نے کہا بچے آپ مجھے مارتے ہو حملہ کرتے میں ذکر یہ آدمی جی اور بس اس کے بعد اللہ نے اس پر فضل فرمایا اس کی بدلی نہیں بندی اور ابھی کبھی, کبھی ڈاکٹر ہے تو اس کو اس پہ دہی تھی سر بھائی آپ تو گرگ ہیں نا گر کسے کہتے ہیں جی دوسرے سے پوچھو جی تو گرو صحیح لیبو کرے نا اس کو بڑی ٹرک آتی ہے شکار کو ایک طالب علم تھا وہ تقریب والے میں بڑی کوشش کی مسجد کو نہیں لا سکے اس کو تھا میں نے اسے کہا میں کھیلا بھائی کا خلق تفوس کے ہی پائی کی مسلمان تچا تھا پوس کھڑے تو مسلمان خبر کیا کہنا چاہتے تھے یہ گرم ہو جائے گا سوچے گا کہ میرے بارے میں کیوں یہ باتیں شہر ہو اس لیے کہ مسجد مریض ہوتا ہوں خیر میں وہ خیر تیسری آپ کو لطیفے وغیرہ سنائے خیر وہ جو زمانے میں, میں نے کہا میں نے کہا اگر آپ, اگر آپ گناہوں کی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس کے کو فرق اور کے منظم اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بفردار میں آپ کو بتائیے دیتا ہوں کہ گناہوں کے ہم لے کر آؤ گے توحید کے ساتھ کلمے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ علی رحمت سے بھیا قلم ان کو معاف کرے گا اور اگر تم سادہ لو تو سمجھتے کہ اس میں انصاف زیادہ ہے تو انصاف جو حضور صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی نے نہیں کیا ہوا ہے یہ تاریخی حقیقت ہے اس کو کوئی آدمی کوئی, فلسف... کوئی فلسف... دانشور اس کو رڈکٹ نہیں کر سکتا اور فلسفہ حقیقی یہ ہے کہ آدمی کی افرادی ملکیت برقرار رکھی جائے ان کو کمانے کا پورا موقع دیا جائے اور کمائے اور پھر اپنی پیاری کمائی کو اپنے ارادے اور نیت سے وہ زکوٰۃ صدکات خیرات احسان کے طور پر تقسیم کریں کیس hmm? آئیڈیا نماشرہ وجود میں آتا ہے hmm? انسافی کو کیسے آپ جبری پابندی لگا دیں تقسیم دولت پر یہ عملی فلسفہ نہیں جو قابل عمل ہوتا ہے hmm? آپ نے کمائے ہوئے مال کو اپنے اپنے پیارے مال کو اپنے ہاتھوں سے آپ صدقہ خیرات کریں گے سیسے معاشرے میں صلح امن ناشتی محبت خیرکھائی آتی ہے آپ کے مالے کے چور اور ڈاکو نے اگر آپ کے دستخان پر کھانا کھایا ہے وہ سب سے چوری ڈگا کرے گا آپ سے نہیں کرے گا اس کا زمین ہی نہیں مانتا اس بات آپ نے خود زکات تقسیم کی ہے حکم ہے کہ زکوٰۃ خود تقسیم کرے اگر آپ نے زکات خود تقسیم کی ہے تو آپ کے مالے کا چور ڈاکو سب کے چوریاں ڈاکے کرے گا آپ کو میری نہیں مانتا کہ آپ کی چوری کر انسان چوریاں ڈاکے پر ظلم ذاتی پر کب مجبور ہوتے ہیں جب ان کے حقوق سلب ہوتے ہیں اب دیکھے ایک آدمی اس بات کو دیکھ رہا ہو وہ اپنے تڑپتے ہوئے بچے کو اسپتال لے جانے کے لیے اسٹاف پر کھڑا ہے رکشے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے بس والے اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کیسے بٹھائیں ایک آدمی کو پر? کیسے چڑھائیں گے ہم جلدی نکلنا چاہتے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں سیر کے لیے آپ کا کتاب بیٹھا ہوا ہے ٹریڈیشن گاڑی کا دست رہا ہے کتاب اور انسان سڑپ رہا ہے تو اس انسان کے ضلع میں آپ کے نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ بتائیں اس کی وجوہات کی معاشرے کی ہماریوں کی بنیادیں ہوتی ہیں میں بیٹھا تھا ایک آدمی آیا بچی ہے تو میں گیا تھا کسی میں کسی کام کی ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی تھی ہماری شاگرد میں وہاں پر گیا تو بچے آئے کہا جلدی جاؤ چیٹ بنا کر لیا پریشان ہے بچی کو ہم کیا کرنا ہے باہر جگہ وہاں پانچ سو پینٹر کے چٹ بنا کر جائیں میں نے اس کو اٹھایا اس کو میں نے ڈاکٹر صاحب لیا ان کو دیکھ کر وارڈ کو داخلہ کر دیا بڑے خوش خوش جا رہے تھے تو مجھے دیکھنے نے کہا کہ اتنے کا جی ہم تو پہلے بھی آئے تھے ہمیں کسی نے داخلہ نہیں کیا تھا ہمیں داخلہ مل گیا بہت خوش ہوں میں نے کہا بس حال میں ایک آدمی اندر آ رہا ہے اس کو یہاں لے رہی ہے ڈپٹ صاحب اب آپ بتائیں کہ اس کے اس ملک کے ساتھ اس نظام کے ساتھ کیا محبت پیدا ہوگی آپ وہ سوچے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اس مسئلے کا حل پیسہ ہے پیسہ میں لے کر جاؤں کسی پرائیویٹ جگہ پر مجھے ساری چیزیں مل جائیں گی میرا پیسہ مجھے میں تو مل نہیں سکتا پیسہ میں نے چوری ڈاکر سے لینا اس کے ذہن کا من فی دروازہ کھلتا ہے من کی سوچ کا کیسے معاشرے میں نے ہم ماریا صبر ہو برداشت ہو اللہ سے مانگنے والے ہوں وہ تو سیکھا نہیں ہم نے جب ایسے حالات ہوں تو بے بس ہے صبح اللہ کے حضور مانگ وہ مسئلہ جو لوگوں کے مارکس ہے سے ہے سفارشوں سے ہے پیسے سے اس سے نہیں ہو رہا ہے تو ارے اللہ تعالیٰ غیر حل کرے اور مسئلہ ہو رہا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے مجھے اس بات سے تسلی ہوگی کہ اللہ تمہارا سالانہ قوت دعا سے کیا اپنی رحمت سے کیا غیب سے کیا میں غیب سے کیا گاؤں میں گیا تو ہمارے گاؤں کے صاحب ایک وہ جاؤں تو ملنے کی دقت آ جاتے ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا کہ میری بیٹی ایک دنوں سے قداعجی ہوئی دوسرے دن نہیں ہوئی پیڈ کا پھول گیا کہ میں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس اثر کو لے کر گیا تو اس نے کہا کہ اس کو تو داخلہ کرنا پڑے گا سرکاری اسپتال میں آپ میں سو کچھ نہیں کر سکتا پھر لے کر آ گئے تو اس میں جلدی سے فیصلہ کرنا ہو داخلہ ہونا دیہاتی آدمی پیسے ہی پاس نہ ہو کہ ہم گھر آ گئے میں نے کہا چلو اب دو دن نہیں بڑی ہے پھر احتراط اور سی گزار کر صبح ہم چلے گئے اس کو داخل کیا داخل کیا ڈاکٹر صاحب داخلہ کر کے اس اس کا اور اس کو بھی خیال کیا کہ تین دن جب نہیں مری ہے چوتھے دن میں مرتے کچھ دیکھتے ہیں اس کو کیا کیا جائے داخلہ ہوا وہ دن گزرا اسپتال میں آپریشن اس کا دن میں جو باقی اس کو زندگی بچانے کی ایمرجنسی بندوبست کر لیا ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد رات جب گزری صبح میں میں گیا صبح کی نماز میں نے پڑھی اور پڑھ کر کہتے میں تو, تو چیخو پکار کی اللہ تعالی کی حضور دعا مانگی تمہارے آزادی کے ہندو میں کہتا اس کو کہتا میں چچلا پھر میں نے بہت آہوزداری کی اور بہت چیخو پکار کی دعا مانگی کہ میں ایسا چنچلا تھا بس تمہیں کیا بتاؤں بس واغ مانگ کر آیا واپس وارڈ گیا تو وارڈ میں دیکھا کہ میری بچی والا بیڈ خالی بات خیال ہوا کہ بس بڑھ گئی میں وہاں حیران کھڑا ہوں کسی سے پوچھوں کہ یہاں پر ایک عورت تھی اس کے پاس ایک بچی تھی اس کے در چلے گئے ادھر سے اس کی ماں آ رہی ہے سامنے سے بچی کو اٹھائے ہوئی خوش خوش آ رہی ہے تو دیکھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ اس کو کچھ مروڑ ہوئی میں اس کو لے کر کے اتنا گچھا کیڑوں کا, کا گرا دیا اتنا گچھا کیڑوں کا گرا دیا چٹی اس کی ہو گئی پیڑ بیٹھ بس کے ڈاکٹر صاحبان آئے سلپ بنائی ہے ہم نے اس کو لے کر آئے چیز تو ہمیں حاصل نہیں ہے اللہ کی داحزاری کرنا مانگنا اعمال کو ٹھیک کرنا تقوی اختیار کرنا توبہ بتایا ہونا برائیوں کو چھوڑنا اس کے میں اللہ تعالی کی مدد آتی ہے ہم نے ظلم کیے ہوئے ہیں لہٰذا ہم اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں ہم نے انسانوں کو ظلم کیے ہوئے ہیں بنسابیاں کیے ہوئے ہیں لوگ حق مارے ہوئے ہیں ہم؟ اللہ تعالی کے حقابات کو توڑا ہوا ہے اگر ہم اس چیز کو درست کر لیں اور اللہ کے حضور مانگے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مسائل آنے ہیں. لا